الخمدلی والی ہ ہ و صلہ الہ نبیجی محمددیں <تصفح> واللی ہیں و اصحا بہی اما بعد اورذب اللہ من میں نشیطان بسم اللہ الرحمن صناہ نے ررحیم یا اییو ہ الذيین آموں انجا کوم فاسخم بنا با فطرک جننو ان توصے <تصفح> وہ قوم بجالتفتص حوالا مافقم لا دیں۔ صدق اللہ اللہ و علی یا آمنوا صلو علیہ و, و سلام سلام سلام رسول محمد صلیمین نے اس وقت جنابر سامنے <تصف> امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نواب سرکار دا جو عمل خروج شریف ہے اس کی بہ نسبت خطا یہ دی, دی اطلاق دا حکم اس نوروں دے سامنے واضح کرنا ہے اللہ رب العالمین ضلع کریم فقیر نقا کے حق اور ابتال باطل دی توفیق نصیب فرماوے سمجھانے دی توفیق نصیب فرمایا سامعین سمجھنے دی توفیق نصیب فرمایا اور حق دے کار بند رہنے دی توفیق نصیب فرمایا بنیادی طور پہ بات زین سے رکھنی چاہی دی ہے کہ امامیا مقام امامیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار نے ضلع یزید کے خلاف خروج فرمایا ہے بنیادی طور پر بات جناب زین چ رکھوں گے میں کوشش کروں گا کہ گل دائیں بائیں پھیلن کے بجائے یہ مرکزی طور سے جہاں نقطہ جناوروں پیش کرنا ادھے ادھے ہی اپنی توجہ مرکوز رکھا تاکہ گل آسانی سمجھ آ جائے حضرت امامی علی مقام امامیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار نے ضلع یزید کے خلاف خروج فرمایا پہلے تو سمجھنا چاہتا اس کا سبب کیا ہے علماء فرماندے یا خروج فرمایا ہے آپ دے دے مطابق اس کے خلافت ہی درست نہیں سی جہ افضل مسول وغیرہ میرے لفظ جنابر یا نہیں آ رہے جی کہ آپ سرکار نے جرا خروج فرمایا ہوں دے خلاف آپ نے اپنے اشتہاد شریف کے مطابق اتنے نفسانیت ہے نا دور دور تک اس تا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا اس تا شاعبہ بھی نہیں ہو سکتا دور دور تک نفسانیت کا شعبہ ہوئے نواسا رسول ہوئے جس نے نبی علیہ صلی والسلام دی زبان ہوئے خصوصاً نبی علیہ صلاح و سلام نے اپنے یہ گوہ دین لیا ہوا سیدہ آپ سر نے اونانو. اپنے درد شریف کے نام جوان کیا ہو تو بات یہ ہے کہ انہوں تو یہ بات اتنے نفسانیت کا شائبہ سی خبردار یہ تو سوچا بھی نہیں جا آپ اشتہاد اشتہاد کے مطابق اس خلافت درست نہیں وجہ کیا ہے سی وجہ اے افضل و مسئلہ کہ جس وقت وہ اس کی بہنسپتی جن مفضول ہے اور اس کے اس لوگ جس جس وقت موجود ہیں تو پھر آپ کے شریف کے مطابق یہ ہے ایسے بندے کا پھر انتخاب اور خلیفہ بنا مناسب اور یہ جائز نہیں یا پھر یا پھر یہ ہے کہ آپ سرکار نے جڑا خروج شریف فرمایا فسق و فجور فرمایا اے دو اسباب نے کتاب اندر مل ہیں بات یہ ہے ہاں سبب قرار دینا اس گلوں کہ آپ نے اس کو کافر سمجھ کے خروج فرمایا اے پرلے درجے کا شاذ کحول ہے پرلے درجے کا شاہج کال ہے پرلے درجے کا یہ ہے اس کو ترجیح نہیں آیا اہمیت بالکل سرے تو نہیں ہے جو اسلاف تو ملتا ہے وہ دو ہی چیزاں مل ہیں یا تو آپ نے بب وجے افضل مسول اللہ ہے کہ اس کے خلافت آپ نے درست نہیں سمجھا بب وجے افضل مسول آپ نے خروج فرمایا یا پھر فر یہ ہے کہ بب وجے فسقو فوجو ہاں یہ ہے کہ ساڈے نزدیک اے جی دوسری دوسرا سبب ہے اس کی بہ نسبت پہلے سبب نگر جاوے پہلی چیز نو پہلی وجہ نو خروج یا سبب قرار دیتا جاوے یہ آلہ اور اولا ہے حضرت امام علی مقامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نواب سرکار نے خروج شریف فرمایا باد نے بعد اندر آپ نے کربلا شریف کے اندر مام لان فرما کے آپ نے اس عمل شریف خروج والے عمل شریف رجو فرمایا بالکل بات بالکل بات مسلم ہے ایک ہے ایک بات سمجھ لو دو گروج تروج ت نے رجو فرمایا ایک گل جریہ ہے یاد رکھو یہ سورج چڑے سورج وانگوں بالکل واضح ہے چڑے سورج وانگوں بالکل واضح بات ہے ان کا انکار ہے نا اندر جا انکار ہے یاد رکھ لو اندر انکار کرے گا مگر کون صرف صرف پاگل ہی کر سکتا دوسرا بندہ نہیں کر سکتا مگر نہ دوسرا بندہ ماڑا جہا بیکر رکھتا ہے کہ آپ نے اخرارے بیات بھی فرمایا اخرار بیات بھی فرمایا دوسری بات یاد رکھو ان کا انکار کون کرے گا مگر متاثب اور زدیت دھرم دوسرا بندہ انکار نہیں کر سکتا جو بھی ہے یعنی جتوں تک مسئلہ ہے صحاب اجمائن جو دن کا نشان نے اور جنہوں نے شان و عظمت اللہ رب العالم جنہیں استخام عظیمت بارے قرآن مجید یا متعدد آیات نے میں فی الحال تلاوت کی طرف نہیں متوجہ حضرات صحاب اکرام انہاں نے خروج نو جائز نہ سمجھیا انہوں نے از خود سرت تو نو ہی جائز جائز نہ سمجھیا خروج نو ہی از سرت انہوں نے جائز نہ سمجھا ہاں اتنا ضرور ہے کہ بعد صحابہ کرام نے اپنا اجتہاد ای بھی صحابہ اپنا اجتہادی نظریہ ہے امام بی المقام کا اپنا اجتہادی نظریہ ہے اور صحابہ کرام کا اپنا ہی اجتہادی نظریہ ہے ہاں بعد صحابہ کرام نے اپنا اجتہادی نظریہ تبديل فرما کے خروج فرمایا جن کے نتیجے دے اندر واقعہ ہرا پیش آیا مگر صورتحال دا جائزہ ملاحظہ کردیا ہوا انہوں بھی اپنے ساب بےکاہ جا پچھلا موقع فیض جمہور صاحب دا اس کی طرف رجوع فرمایا اتری بات جنابر سمجھ آئی یہ نہیں ہے ہوں اگلی بات جیج والی ہے او اے ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ سرکار دا او عمل عمل خروج شریف جن دے بارے دو چیزوں دا لحاظ انتہائی ضروری ہے ایک تو پہلی گل یہ کہ آپ اس عمل تجو فرما چکے منٹرنا جہاں حکم میں بیان کر لگیام تو پہلو پہلے یہ ہے کہ آپ دا آملے خروج شریف اس نے متعلق پہلی گل سمجھنا ضروری ہے کہ آپ نے اس عمل شریف تو کیا کیتا ہے اس عمل شریف تو آپ نے رجوع فرمایا ہے پہلی گل اور دوسری بات یہ ہے او عمل آم خروج شریف اس دے متعلق صحابۂ کرام نے سختی نال منع کیتا ہے سختی نال منع کیا سکار کم نہ فرماو میں جناب صاحب سامنے ایک دو حوالے پیش کر اتنی بات جنابوں نے سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی او عمل شریف اپ دا خروج شریف جس تو اپ نے اس خود رجوع فرمایا جس تو اپ نے اس خود کیا کہتا جس تو اپ نے اس خود رجوع فرمایا پہلی بات دوسری بات تھے کیا لحاظ رکھن والی وہ کم وہ عمل عمل خروج جن دے تو اصحاب پیغمبر اصحاب پیغمبر نے منع فرمایا سرکار تو اسے کام نہ کرو اور شدت راہ بنا فرمایا اور متعدد صحابہ کرام نے منع فرمایا وہ عمل شریف او عمل شریف یاد رکھو اگلی گل جا حکم اطلاع کرنا ان پہلے گل رکھو جی خطا اشتہادی ہوتی ہے خطا اشتہادی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس واسطے بریاد ہو سبب جا او دلیل شرعی ہی ہوتی ہے نقصان اور دوسری بات یہ بھی لحاظ سے رکھنا کہ خطائے اجتہادی گناہ گنا نہیں ہوتا خطا یہ اجتہادی از خود ایک ثواب از خود ایک ضرور مل جاتا ہے ہونا ہو. دا او عمل شریف رجوع بھی ہے اور صحابہ کرام نے اس کام تو منع بھی کیتا ہے وہ آمل خروج شریف یاد رکھو اس متعلق ہر چند ہر چند کے اولاء یہی سمجھنےاں کہ خطائے اجتہادی دا اطلاق نہ کہ اولاء ہی ہے افضل ہی ہے بہتر ای ہی ہے اس تصراحات استاد صاحب قبلہ استاد صاحب قبلہ جری منڈی دے اندر گفتگو, گفتگو فرمائی اس اس بعد اپ نے جری سوال و جواب گفتگو فرمائی اس دے اندر اپ وضاحت اور سرات فرما چکے ہیں یاد رکھو ہاں اتنا ضرور ہے اتنا ضرور ہے کہ اساں پہلی گل اے کہ اس نو خلاف اولاء سمجھنےاں باوجود اس دن خلاف اولا سمجھنے مگر استاخی کرار اس گی کرار نہیں دیندے آپ میں جنابروں کے سامنے تھوڑے جہاں جی دل پیش کرنا چاہتا چاہتے جناب بڑے غور دنال ملاحظہ فرماؤ اللہ عرب العالمی جی متاثر نہیں اور نیک نیتوں صحیح تک گل تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرماوے ادھر ویکو سب پہلے میں چاہتا کس گلے دلیل پیش کرنے لگا وا کہ خطا پھر دوبارہ لفظ سن لے جان کہ خطا یہ اجتہادی کا اطلاق گستاخی نہیں ہے پہلی گال کیا کیتی ہے کہ ہر چند اولائی ہی ہے اولائی ہی ہے کہ بس صرف اور صرف اس حد تک موقف جو ساڑھا اصل ہے وہ اہی ہے کہ امام المقام نے اپنے اجتحاد شریف تو رجوع فرمایا رہی گال اس اجتحاد دیوتے خطا دا اطلاق ہر چند کے غیر اولائی ہاں ہے مگرہ ساوہ اسنو گستاخی نہیں سمجھ دے ان دے میں جنابوں نے سامنے دلی اللہ پیش کرنا جنابوں نے انتہیت و جنر سمات فرم ادھر دیک سب پہلی اے جناب والا دلیل ہے اور اے دلیل کیا ہے نا سب اللہ قرآن اور فرمان ہے اور یاد رکھو کتاب الفتن ہے اور حدیث تمبر ہے سے ستارہ تین ہزار ست سو ستارہ حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ آپ سرکار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتگو ہو رہی ہے جس مقام میں تفصیلی آدھی بار کے بارے کا جنابوں پیش نہیں کرنا چاہنا جناب جناب وقتی طور وقت وقت پیش آیا ہے فوج نے دنیا کے ظلم کی بہترین داستان رقم کر دیتی اس مقام اس مقام رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ آپ میں شہادت بعد پیش آیا ہے حضرت امام مقام آپ کی شہادت پہلا ہوئی ہے اور واقعہ یہ ہررا بعد پیش پیش آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے فرمایا کہ اذا رايت احجار اح قد غرقت بالدماء اپ سرکار نے فرمایا ہاں پچھل ہاں پچھلا لفظ نے کیف انت اذا رايت احجار الزيت قد غرقت بالدماء او واقعہ حرہ جسں تے واقعہ حرہ پیش آیا او مقام حرہ دی اوتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپ سرکار نے کھڑے ہو کے فرمایا اپ نے فرمایا جس وقت اے علاقہ خون دنال نال تر بتر ہوئے گا جڑے پتھر ہیں پتھر خون دے نال یہ ہے کہ خون دے اندر ڈوب جان گے فرمایا دس خوابو ذر غفاریوں سے وقت تیرا کے حال ہو گا حضرت ابو ذر غفاری عرض کردن یا رسول اللہ ما خار اللہ علی ورسول ہو جس طرح اللہ رسول حکم فرمان گے رسول پاک نے کیا فرمایا قَالَ عَلَيْكَ بِمَنْ عَنْتَ مِنْحُ اے صاحبِ جوامِ اول کلم دا کلام ہے کہ گل چھوٹی اندی اور رمانی اندر زخیرہ اور مبار جدا نہ حدیث نے اس حدیث دو مانے بیان کیتے پہلا معنی کیا ہے پہلا معنی یہ ہے کہ جن کی بیت کر چکے توڑنی نہیں پہلی گل دوسری گل کیا ہے دوسری گل دوسرا معنی بیان کر د بھی تو اپنے گھارے گھر چی گھروں باہر نہیں نکلنا گھروں باہر نہیں نکل ادھر واضح صاف. اپنے مفہوم مط... اپنے مفہوم مانا بالکل اٹل یا جی جی. رسول اللہ کی خیال میں اپنے موڈیا تلوار نہ رکھ لوا ہوں اس وقت دی گل ہے جس جی وقت کے یزید ظلم ستم بڑھ چکا ہے میں اپنے موڑے سے تلوار نہ رکھا تلوار ہوا اگلا شارک تلے اچھا پھر تو, تو قوم نال شریک ہو گیا نہ فرمایا انج نہیں کرنا تل بیتا بے فرمایا تو آدھے گارن لازم پکڑنا ہے خروج بالکل صاف صریح حدیث بالکل صاف اپنے محلے کے اندر بالکل واضح ہے اس اندر دوسری رائے ہے ہی نہیں بینت توڑنا نہ توڑنا اگر اس بار پرے بھی کر لیا جائے تو کم از کم فرمان رسول تو اتنا ضرور ثابت ہو گیا ہے کہ خروج نہیں کرنا اگر اس فرمان رسول دے پیشے نظر کوئی بندہ گل کر رہے امام علی مقام آپ نے جیڑا خروج فرمایا ہے آپ کا خروج پہلا واقعی جو پیش آیا یہ خروج بعد دلے خروج نہیں کر رہے اس فرمان رسول دے پیشے نظر اگر کوئی بندہ حضرت مامے والے مقام جا خروج فرمایا ہے مناسب نہیں سی حضور اس کو پسند نہیں فرما رہا ہے خطائے یہ دا اطلاع کر دے اثر گزن گستاخ نہیں آخ اگر بندے گستاخ آخر آخنا ہے دوسری بات صحابۂ کرام تقریباً تقریباً دس صحاب کرام جنہ تنا دیا روایات خروب جنا فرماؤ منہ دی روایات تقریباً تقریباً بس دس صحابہ اکرام نے کتابوں مذکور تھے منقول نے بعض دیا سنتیں صحیح نے اور بعض یا سنت اختلاط ہے فرق نہیں کیا جا سکتا کہ صحیح یا کیا ہے ضعیف ہیں مگر تاہم پھر بھی او تعید در دیکھو نا صحیح ہیں صحیح بھی ہیں صحیح تردر وہ قبول ہوں. میں ایک روایت جی بالکل اٹل ب... صحیح ہے سامنے پیش کرنا سمات فرمانا ہے ہے ہے ہے اور اس دی جلد ہے اٹھ اور اس تی تی حمر حضرت ابد اللہ ابن, عمر حضرت ابن عمر یاد رکھو اپنے زمانے دن در نال افضل ترین شخص علم خوش ہو خصوصا سب جی اس وقت موجود ہے سن سب نالایا سب دلوں فضیلت اور اولویت رکھنے والے بے شک آپ سرکار میں جناب انہاں کے سامنے صرف او جو مقصودی لفظن پڑھنا چاہنا حضرت امام اہل مقام امام حسین دج اس وقت ارادہ اپ نو معلوم ہوا آپ اپ خروج فرمانا چاہند تو آپ سرکار ملاقات کیت امام اہل مقام دین لفظ نے وقا لا لہ لا, لا تخرج لا خروج خروج فرماؤ خروج فرماؤ, فرماؤ دنے ابن عمر حضرت والے مقام نے ذرا خروج کیا ود کے کیتا منی نہیں فرماندی لہو اللہ مناسب سی کیا پوری زندگی نہ اہم حرکت نہ فرمان دے اپنی جگہ دے تے بیٹھے ہی رہندے ایں جد خلافی صالح ما داخلہ فیہ الناس او چنگا کم جن دے وچ لوگ داخل ہو چکے سن جنوں اختیار کر چکے سن اپ بھی اسے نو پسند فرما لیندے ف ان الجماعت ا اکٹھ وچ کیا ہے خیر اگر جے کوئی آخائے اشتہادی بندہ کافر ہو جاتا ہے تو تھوڑا جہ اے ہے ادھر بھی غور کرنا چاہیے اور اس روایت دا بھی جواب دینا ذمہ ہوئے گا وغیرہ کم از کم یہ ہے اپنی زبان تھوڑا جے سنبھال کے رکھے اور تن تشنی تو ذرا گریز رکھے اچھا دو چیزاں تیسری شا اشا اور ماتوری دیا اشا اور آل و سنت دے یاد رکھو فک چار مذاہب نے اور عقیدے دو امام نے ابو الحسن اشاری علیہ اور ابو منصور ماتوری علیہ رحمان جی ابو الحسن اشری علیہ رحما آپ بھی متا ہیں انہوں نے اشاعرہ آخیا ہے جیڑے حضرت ابو منصور ماتریدی علیہ الرحمہ آپ نے متابے ہیں ہے انہوں یاد رکھو ماتوریا آخیا ہے اشاعرہ اور ماتریدیا اس گل اختلاف ہے انبیاء دے کولو خطا اے ہو سکدی ہے یا, یا نہیں ہو سکدی اس مسئلے دے اندر اختلاف ہے اشارہ فرما دے نہ انبیاء دے کولو خطا اے اجتہادی ممکن ہی نہیں ہے اور جبکہ ماتریدیہ ماتریدیہ جڑا گرو فرما دے نہیں بھی انبیاء دے کولو خطا اے اجتہادی انبیاء دے کولو خطا اے اجتہادی ممکن ہے ان ظاہری بات ہے جس عمل نو جس کام نو جس فعل شریف نو انبیاء دے کسے فعل شریف نو ماطریدیہ خطائے اجتہادی تے اقرار دین کے لا محلہ طور تے اشاعرا نہیں دیں گے مگر اندازہ کرو کہ ایک پاسے نبوت دی بابت ایک فیل دے اوتے ماطریدی او فتوی لگا رہے ہیں خطائے اجتہادی دا حکم لگا رہے ہیں خطائے اجتہادی دا دوسرے پاسے اشاعرا خطائے اجتہادی دا حکم نہیں لنگا دے شخصیت بھی نبوت دی ہے جڑی کہ معصوم علی ہے محصوم ہے ایدر وی کوہاں خطائش تحدیدگا نہیں ہے یعنی گناہاں تو محصوم ہے تو سونے ایسے موقع دیوتے یاد رکھو اشائرہ نے ہرگز ہرگز ما تری دیا نو گستاخ قرار نہیں دیتا تو یاد رکھو اے ہے یہ تو پھر اتنا بات سمجھے چوندی ہے کہ جیڑا حضرت مامی علی مقام دا مرجو آپ کا رجو شہ فیل اور دے بارے یاد رکھو صاحب اکرام میں نا پسندیدگی دا اظہار رہے خطا دے طلاق تلاک گستاخی آخ گا پھر آکھا گے او وہ اشاعرہ ہے نہ وہ وچو ہیں اگر او اپنے آپ آکھے کہ میں پھر بھی آنت چیز ای کریں کہ ما اوتری دیا ٹھیک ہے نہ تو ہٹ کے مڑ کوئی ہو سکتا ہو یاد ہٹ کے ہو سکتا ہے یہ ہے جو معروف گرو ہیں انہوں کے قرآن بھی پڑھیا جائے نہ دل مگر زبان بھی رہے اللہ دے. اللہ اللہ ہاں منکان اللہ فرماندا انہاں دی اکھاں نہیں سن ہور ایت دے اندر اللہ فرماندا ہیں انھا لا تامل الابصار ولا کن تام القلوب اللطیف في الصدور انہاں انہا دی اکھاں نہیں سن انہاں دے دل اندر ہو چکے سن سمجھ آئی نہیں ہے مگر نہ اتنے سریو بالکل واضح حوالیاں دے سامنے تے کم از کم ہلکی جی اک رکھن والے بندے نے تے سر جھکا دینا چاہی ہے اے ویکھو میں جناب انہاں دے سامنے اے عبارت پڑھنا اے نا ادھر شریف مکتبہ ہے رحمانیاں مخطبا کیڑا بولو مخطبا الرحمانیہ قیاس تباحث ہے قیاس تباحث کے اندر یاد رکھو اجتہاد کے حوالے دنا مولا جیون علی رحم اپ سرکار گفتگو فرما رہے ہیں اجتہاد کے حوالے دنا بے شک گفتگو چل رہی ہے مولا جیون علی رحم مشہور واقعہ ہے حضرت داؤد علی علیہ الصلوۃ نے فیصلہ فرمایا حضرت سلیمان علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ دے قرآن نے حضرت سلیمان علیہ دے فیصل نے ترجیح دی تھی آپ کیا بیان فرما دینا؟ آپ نے فرمایا بی حضرت علیہ آپ خطا, خطا ہو گئی سلیمان بی آخر اصاب حضرت سلیمان پیغمبر علی سلاتم آپ نے فیصلہ فرمایا آپ فیصلہ کیا ایسی آپ فیصلہ درست ایسی ہن آپ نے اتنے حضرت دابو علیہ و سلام آپ دے فیصلے آپ دے فیصلے نو خطا یہ اشتہادی قرار دیتا ہے اور حضرت سلیمان سلاطو سلام آپ سرکار دا جڑا فیصلہ سی اس کو برسواب قرار دیتا ہے مقابلہ خطا یہ دے ہوں تھلے جی محشی ہے نہ محشی وہ فرما دے نہیں مناسب ہے تو سن حضرت دعوود علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ شریف ہے جنہوں ملنا جیون خطائے اجتحادی فرما رہے ہیں خطا نہیں بلکہ کیا ہے ان یعنی انا ماں قال دعوود حق کن او بھی حق سی لیکن لیکن نا غیر راہو احق کو مگر اس تو ہٹ کی جرہ دوسرا فیصلہ سی حضرت سلیمان علیہ صلی اللہ علیہ دا او کیا ہے سی او حق آ احق یعنی ان دے اندر حقانیت دا پہلو ہے نا بنسبت حضرت دامود علیہ السلات و اسلام پہلو آپ دے فیصلے دے وہ زیادہ ہیں مگر ادروے کو اتھے خطا دا اختلاف اتنا گیا ہے ٹھلے فرماندے نہ اے خطا تے ثواب دا اختلاف نہیں بلکہ حق تے حق دا ہے مگر یاد رکھو اج تک کسے نے بھی اللہ کی نبوت دی بابت با گل ہو رہی ہے ٹھلے والا انکار کر رہا ہے اور اوتلے جڑے ہیں فرماندے نہیں خطا اجتہادی ہوئی ہے مگر یاد رکھو آج تک کسے دے مulla جیون تے حالک نبی دی بنسبت ہے خطا اجتہادی دا اختلاف خطا اجتہادی دا اختلاف ہاں گستاخی گستاخی دا اطلاق ناس بھی قرار دینا اور کافر تک قرار دے دینا ان دا اطلاق نہیں کیتا یاد رکھو ای دیدہ دلیری ہے اور ای حق دینا تاثر برئی نادر دشمنی ہے آخری گل کر کے میں گل ختم کرنا چاہنا ایک حوالہ پیش کیتا جاندہ ہے اوکیڑا ہے او فتاور عزویہ شریف دا ہے جلد لمبر ہے دس اور سونیوں صفحہ لمبر میں جناب رہا دے سامنے پیش کرنا سا ایک وارہ ذوخن البولو سبحان سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ دوستو اسے گل چل رہی ہے ان در حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپ سرکار دی مولا علی مشکل کشا دے نال تناظر جنگ ہوئی اس سے گل ہے حضرت ام اعلی حضرت علی رحم اپ سرکار نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ جو معاویہ کی حمایت میں اعاذ اللہ اعاذ باللہ اسد اللہ یعنی مولا مشکل کشاہ کی سبقت اور او اولیت اور عظمت اور اکملیت سے آنکھ پھیر لے وہ ناسبی یزیدی آپ فرماندے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار تو ادھر ویقو آپ نے جناب مولا مشکل کشاہ تو ترجیح دے وے افضل سمجھے اور رتبہ دیں در وڈا سمجھے فرمایا او ناسبی اور کیا ہے یزیدی ہے انہیں دے تو قیاس کرنا اتنے تو یہ گالک کڑ کے تے منطبق کرنا لہذا جنا حضرت امام علی مقابل خطاعت سمجھے گا صحابہ کرام تے مقابلے دندر صحابہ اکرام تے مقابلے دندر خطاعت سمجھے گا اور کون ہو جاوے گا اور بھی ناسبیت یزیدی ہو جاوے گا اے تے سرسر ظلم سر اور زیادتی ہے کون؟ پہلی گل ہے اس فتوے شریف دے اندر خطا اجتہادی دی گل ایتھے گل ای کھڑی کہ جڑا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپ سرکار نو مولا علی تو افضل قرار دےو ہوندے متعلق گل ای کھڑی اگر فرض کرو من وی لو من وی لو من وی لو کہ ایتھے گل خطا اجتہادی دی ہے اعلی وجہ تسلیم تے یاد رکھو گل ہے گل ہے ادھر فرق بہت زیادہ ہے کہ اس قیاس مال فارق ہے کیوں مولا مشکل کشا با مقابلہ کون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امت دا امت دا علا وجہ التسلیم علا وجہ التسلیم علا اختلاف القول اتفاق ہویا ہے حضرت مولا مشکل کشادی رائے اور اجتحاد تے حضرت مولا مشکل کشادی رائے اور اجتحاد تے اتفاق کنی عدد ہو گیا ہے امت دا ہو گیا ہے ہن امت دے اتفاق و اتحاد الا اختلاف القول اگر کوئی بندہ حضرت امیر معاویہ سرکار نو اے ہے حضرت امیر معاویہ سرکار اتحاد اتفاق کوئی نہیں سمجھ آئی اے یا نہیں آئی حضرت مولا مشکل کشا دی گل تے ہے لہذا ہن ایتھے تے اکھیا جا سکدا ہے ایتھے تھے گل کیتی جا سکتی ہے کیونکہ اے تے امت دے اے ہے کہ الا اختلاف القول اختلاف جو اتفاق ہے انہو دے خلاف گل گل نو سمجھنا میں دوبارہ پھر پیش کرنا ایک پاسے حضرت امیر معاویہ سر مولا المشکل کو جانب دوسرے جانب اندر حضرت امیر معاویہ سرکار نے ہوں حضرت مولا علی مشکل کو چالو چلو مان لیا خطا اجتہادی کو بندہ اخدا تو یارو یاد رکھو ادھر تے حضرت امیر معاویہ دے مقابلے دے اندر حضرت مولا مشکل کو شادی گل تے امت دا اتفاق ہے مگر دوسری جانب صحابہ کرام نے اور یاد رکھو امام علی مقام نے صحابہ کرام با مقابلہ امام مقام با مقابلہ صحابہ نے یزید مقام مقام دی دی دی کیا ہے اتفاق علی مقام دی رائے تے نہیں اتفاق سمجھ آئی نہیں آئی کہ یہ تے کیا جا رہا ہے مولا مشکل کچھ مطلب اتفاق ہو گیا ہے مگر یہ حضر حضرت امام علی مقام امام حسین لا لینا ہلکی توجہ کرنی چاہیے اگر صلاحیت ہے تو ان شاء اللہ رضی سامنے گل کھل جیسی مگر یہ بات زی رکھنی چاہیے یاد رکھو جس وقت حدرت امامی والے مقام آپ نے امل شریف خروج شریف جس وقت اور ایک ہے صحاب کرام علی مقام دی عمل شریف نو متلکن خطاغ میں مقام تکرانگا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار دا او عمل شریف جرہ کے صحابہ اکرام دے عمل شریف دے مقابلے دندر اور آپ نے ترق بھی فرمایا ہے ہون اس عمل شریف نو خطائے اجتحادی تے یاد رکھو خطائے اجتحادی قرار دیتا جا رہا ہے ہر چند کے غیر اولا خطائے اجتحادی قرار دیتا جا رہا ہے کیڑا عمل شریف یاد رکھو یہ رہا کہ کیا ایسی صحابہ کرام نے عمل شریف دے مخالفے دے اندر ہیں اور امت دا اتفاق وی امام علی المقام دے عمل شریف تے نہیں بلکہ صحابہ اکرام دے اجتہاد شریف تے پھر دوبارہ اس گل نوین طرح لیا جائے امام علی مقام اپ دا و عمل شریف جنو خطا اجتہادی قرار دیتا جا رہا ہے یزید دے مقابلے دے اندر نہیں بلکہ بمقابلہ صحابہ دے اس اجتہاد امت دا اتفاق ہویا ہے اللہ رب توفیق نصیف فرمایا گفتگو دا مقصد کیا ہے کہ فریق مخالف جہاں غیر متعصب لوگ ہیں غیر متعصب لوگ ہیں ممکن تو نہیں اگر ہیں ایسے تو چلو انہوں نے واسطے مسئلے ٹھنڈے دل نال غور موقع فراہم کی تجاوب اور ڈھیر اطراف سے ضرور خبریں مل دی نے کہ الحمدللہ جری گفتگو ہیں ساتھیان ہی فقیر دیاں ایک کثیر لوکاں دے ہدایت دا سامان بندہ ہے اللہ رب العالمین اے میرے جری اج گفتگو اے اسنو میں اے کہ صدقے دل کرن والے لوگ ہیں گل نو سمجھنا چاہندے نے انہاں دے واسطے باعث ہدایت بناوے حافظ والمرام اللہ تعالی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی ولی وسلم عالم بحقیقت